صورت القمر کا آغاز ہے سور قمر مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے 37 اس میں پچپن آیتیں اور تین رکوں ہیں قمر کے معنی ہے چاند سور مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں اس معذے کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے فرمائے اور پھر اپنی انگلی مبارک سے دوبارہ اس کو جوڑ بھی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ایک پتہ قیامت قریب آ گئی یعنی اس کی یہ نشانی ظاہر ہو گئی ون شکل قمر اور چاند ٹکڑے ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابی قبیث پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا جبلے ابی قبیث کی وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے صفہ مربع سے ہم نکلیں اس مقام کی طرف جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے جسے آج کل لائبریری بنایا گیا ہے تو آپ سفا مروہ سے اس طرف آئیں تو وہ راستہ جو مینا کی طرف جا رہا ہے مینا کی طرف سرم جاتی ہے اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ بھی ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک محل دیکھیں گے یہ محل اس قدر بلند کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے حالانکہ شرعی طور پر خانہ کعبہ کے قریب ایسی عمارت بنانا حرام ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بلند ہو صرف مسجد الحرام میں نمازیوں کی وجہ سے جو پہلی اور دوسری منزل بنائی گئی اور چھت بنائی گئی تو وہ نمازیوں کی مجبوری ہے کہ جگہ نہیں ہے تو اس مجبوری میں تو اجازت ہے لیکن وہ بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم پہلی دوسری منزل پر اسی وقت جائیں جب ہماری مجبوری ہو کیونکہ خانہ کعبہ سے بلند ہونا اور اس قدر قرب ہو کر یہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے اللہ تعالی نے ادب عطا فرمائے تو انہوں نے جبل ابی قبیض جو جنتی پہاڑ ہے اس کو صرف اپنے شاہی محل کی خاطر شہید کروا دیا کچھ حصہ اس کا باقی ہے چھوٹا سا باقی اس پر شاہی محل ہے تو جہاں پر آپ نے یہ موضع دکھایا وہاں پر ایک مسجد تھی مسجد ہلال اس کا نام تھا ہلال کے معنی چاند ہے پھر بعد میں اس کا نام پڑ گیا مسجد بلال لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے شاہی محل کی خاطر اس مسجد کو بھی شہید کروا دیا حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد ایک دفعہ بن جائے تو ساتوں آسمان مسجد ہے اور اگر زمین سے بنی ہے تو ساتو زمین مسجد ہے اس کو شہید کرنا یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے تو آپ وہاں جا کر محل کے قریب دیکھیں گے تو وہ فضائیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معذہ دکھایا وَإِن يَرَوْا یا رو اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں وہ یقولوں اور وہ کہتے ہیں شہرم مستمل یہ تو ایک سحر ہے یہ تو ایک جادو ہے مستمل کے معنی ایسا جادو جو چلا آتا ہے یعنی پہلے زمانوں سے جو جادو چل رہا ہے یہ بھی وہی جادو ہے تو اسی طرح اپنی عادت کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معوضہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا نظر بندی ہے جادو ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ معوزہ ابو جہل اور دیگر کافروں نے طلب کیا تو اس معوضے کو طلب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نعوض باللہ اللہ نظالغ جادو کرتے ہیں تو کسی نے ان سے کہا کہ جادوگر کا جادو آسمانوں پر نہیں چلتا تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو پھر یہ کہنے لگے نہیں ہماری نظر بندی ہے تو بعض کافروں نے کہا کہ چلو ہم تحقیق کرتے ہیں اس لیے کہ اگر نظر بندی ہے تو ہم لوگ جو سامنے ہیں انہیں پر نظر بندی ہوگی اور چاند تو بیک وقت کئی شہروں سے اور کئی ممالک سے دیکھا جاتا ہے تو شام سے جو قافلے آئے ان سے انہوں نے پوچھا جو کافی دنوں کے بعد آئے تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ایک رات ہم نے یہ دیکھا تھا منظر کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ چاند کے ٹکڑے دوبارہ مل گئے اب ان کے لیے بات کنفرم تھی کہ جادو کی کوئی صورت نہیں بنتی مگر زد اور بغض کینا حسد ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں پھر بھی کئی کافر ایمان نہ لائے انہوں نے جھٹلا دیا وہ تب اہم وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے وہ کل امر مستقر اور ہر معاملہ قرار پا چکا یعنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اس کے لیے جہن نم عذاب کا فیصلہ ہو چکا ولا قد اہم مینل امبائی معی مز دجر اب شک ان کے پاس ایسی خبریں آئیں ہیں جس میں ایسی باتیں ہیں جو روکنے والی ہیں گناہوں سے مگر پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے حکمت بالغ حکمت بالغ قرآن میں وہ حکمت ہے جو انتہا تک پہنچی ہے جو قرآن سے حکمت کو حاصل کرے وہ بھی حکمت والا ہو جاتا ہے مگر تعصب اور ضد نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے فما تگن نظر پس نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں کوئی اثر نہیں کرتے نذور کے معنی ہیں ڈرانے والے ڈر سنانے والے انبیاء اور رسولوں کے باتوں سے بھی تم ڈرتے نہیں فت اللہ بس آپ ان سے اعراض فرما یعنی ان کافروں سے اعراض فرما لیجئے جو ہدایت کی طرف نہیں آتے یوم ید و داغی شَيْءٍ ان نوکر اب قیامت کا ذکر ہے اور فرمایا وہ دن جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو پہچانی ہوئی نہیں ہے جسے لوگوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا وہ قیامت کی ہول نہ کیا ہے جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب ہلاک ہو جائیں گے اور دوسری سر یہاں مراد ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سر پھونک کر لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ بھاگے بھاگے وہاں سے نکلیں گے اپنی قبروں سے خوشعن اب ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یخرجون روجون مین وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں جسے کیڑے مکوڑے جو نکل کر پھیل جاتے ہیں اس طرح یہ قبروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے موہتی ال بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے آئیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکی ہے ان کی طرف لوگ بھاگ کر جائیں گے یقول القا پیونا یوم ناصر کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے قیامت کی منظر کشی کی گئی یعنی گویا کے اس طرح نصیحت فرمائی گئی کہ آج یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں مانتے لیکن ایک نہ ایک دن جو ان سے کہا گیا وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے خوشحان ابسوار کے الفاظ ہم نے سنے کہ جب شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے گناہوں کو یاد کرنے کی وجہ سے ان کی نگاہیں اٹھ نہیں سکیں گی لیکن اس وقت کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر موت سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے یقینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے نو علیہ سلام کی قوم نے جھٹلایا فقو ابدنا بس انہوں نے ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا وہ قول مجنون اور وہ بولے یہ تو مجنون ہیں نعوذ باللہ من نبالم یعنی نصیحت کو سن کر اول تو قبول نہ کرنا اور پھر جو گناہوں بھری وہ زندگی گزار رہے ہیں اسے عقل مندی سمجھنا اور جو اس گناہوں بھری زندگی سے دور کرنے کی نصیحت کرے اسے مجنون سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہیں نصیحت کی جائے تو کبھی نصیحت کرنے والے کے منہ پر اور کبھی پیٹھ پیچھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیسی کیسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جہنم کے عذاب, عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا ذکر کرتے ہیں یعنی ان باتوں پر وہ کبھی کبھی مبلغ کے منہ پر اور کبھی اس کے پیٹ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے وز دو اور حضرت نو علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ آپ اگر تبلیغ دین بند نہیں کریں گے تو ہم سب مل کر آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے فدا ربہ بہو بس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی انی مغلوب ان بے شک میں کمزور ہوں یہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ غالب ہیں فن بس تو مدد فرما تو بدلہ لے لے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور رب العالمین نے کافروں سے بدلہ لیا اور انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا فتح ابو بن پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ موصلہ دھار تیس چالیس دن تک بارش ہوتی رہی وہ فجر نل اردا او تمام زمین کو ہم نے پھاڑ کر چشمے بنا دیے یعنی زمین کے ہر ذرے سے پانی نکلنے لگا زمین کا ایک ایک ٹکڑا وہ چشمے بن گیا زمین سے پانی چالیس دن تک ابلتا رہا اوپر سے چالیس دن تک پانی آتا رہا فلتا قل ملا امر پس یہ تمام پانی یعنی اوپر سے آنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی یہ تمام پانی مل گئے الا امرن ایک مخصوص مقدار پر قد قدیر جو مقرر کی گئی تھی مخصوص مقدار یہ تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی میں ڈوب گئے اس قدر پانی آیا اور سارے کافر ہلاک ہو گئے وہ نہ ہو اور ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو سوار کیا اللہ ذاتی الواخوسر ایک ایسی کشتی پر الواح کے معنی ہے تختے تو مختلف لکڑیوں کے تختوں سے بنائی گئی دوسر کیلوں کو کہتے ہیں تو وہ تختے لکڑیوں کے کیلوں سے جوڑے گئے تو فرمایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی پر سوار کیا جو لکڑی کے تختوں اور کیلوں والی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی گئی تجری بین وہ کشتی ہماری نگہبانی میں چلتی اس کی حفاظت کرنے والے ہم تھے جزا علی من کا یہ سلا ہے اس کا یعنی حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کا سلا ہے جو آپ نے مشکلات تبلیغ دین میں برداشت کی من کا نا کوفر جن کا انکار کیا گیا جن کو نبی ماننے سے کافروں نے انکار کر دیا اور انہوں نے برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا عطا فرمایا کہ کافروں کو ہلاک فرمایا اور انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی بے شک ضرور ہم نے اس کشتی کو اور اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے نشانی بنا دیا نشانی بنا کے چھوڑا بھی نشانی بھی ہے یہ عبرت کا نمونہ بھی ہے یہ واقعہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے مگر فحل نیم مدا پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ان باتوں کو سن کر ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا, توبہ کرنے والا ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا اور زندگی اسی ڈگر پر چلاتے رہنا رب العالمین کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے رجوع نہ کرنا یقیناً بہت بڑی محرومی ہے فقی فقان آزادی و نژ بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا یعنی جو میں نے ڈر سنایا تو جیسا کہا تھا ویسا ہوا اور میرے عذاب کی سختیوں کو ان لوگوں نے دیکھا اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار ہے کہ بندا نافرمانی کرتا ہے لیکن سوچے غور کرے کہ وہ رب العالمین عذاب دینے پر اور جو وعید سنائی گئیں کہ فنا گناہ پر فنا سزا ہے رب العالمین وہ سزا دینے پر قادر ہے سر الْقُرْآنَ قرآن اور ضرور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا فہل ممکر پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی قرآن کے معنی کو نہ بھی سمجھتا ہو تو قرآن کی تلاوت کرے یا کوئی کرے اور وہ سنے تو قرآن اس کے دل کو ہلا دیتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہیں ان واقعات میں نصیحت کا پہلو بہت آسان ہے جس قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ڈرانا بڑا آسان ہے جو سمجھ میں آسانی سے آتا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا دن قومی آد حضرت علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے جھٹلایا فقی فقان آزابی و پس کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا وہ عذاب آ گیا اب اس کا مزہ چکھنے والوں سے پوچھو کہ میرا عذاب کیسا ہے انسور سورن بے شک ہم نے قوم عاد پر بہت سخت ہوا بھیجی آندھی بھیجی سور تیز سخت فی یوم نا سمغ ایسے دن میں وہ ہوا بھیجی جس دن کی نہوصت ان پر ہمیشہ کے لیے رہی یعنی اس دن وہ ہلاک ہوئے اور پھر قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے وہ ہوا ایسی سخت تھی تنزیون نا وہ لوگوں کو زمین پر پٹختی تھی دے مارتی تھی اور قوم آد کھجور کے تنوں کی طرح بڑے لمبے لمبے لوگ تھے تو ہوا انہیں پہلے اٹھاتی اور پھر زمین پر پٹک کر مارتی پھر یہ لوگ مر گئے اور زمین پر ان کی لاشیں بکھیر دی گئیں کہ ان گویا کہ وہ اعجاز نخ لن نخ خجور اعجاز یعنی کھجور کے تنے من قائر سوکھے ہوئے گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر بکھیر دیے گئے جسے کھجور کا خشک سوکا ہوا تنہ ہو جسے کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو ویسے ان کی لاشیں ادھر ادھر گری پڑی تھیں فقی فکان آزادی ب نژ بس کیسا تھا میرا آزاب اور میرا ڈر سنانا اس کا مزہ ان سے پوچھو کہ جن پر یہ عذاب آیا یعنی مزے سے مراد ہے اس کی سختی اس کی تکالیف یسر نل قرآن ذکری اور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا فل ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے والا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے کوئی دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف رجوع لانے والا